باندھنے کی سخت سزا دے گا یا تو دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان قریب یہ مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے سارے حجاز بلکہ سارے عرب میں مسلمانوں کا راج ہوگا ان کا اور ان کے دین کا نام بھی نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرما دیا تو کفار کے اوقاف جو بتوں کے نام پر ہوں خاص زمین یا جانور یہ سب باتیں ہیں اسلامی سلطنت میں ضمی کفار کو دینی آزادی دی جاتی ہے اس لیے ہم انہیں مٹائیں گے نہیں ان کے مندر گرجے ان کی وقف زمینیں قائم رکھی جائیں گی اور ان کے متعلق ہمارے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے تو جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا وہ شرعن حرام نہیں ہو گیا اگر مسلمان کے ہاتھ سے اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا تو حلال ہے ہاں جو جانور بتوں کے نام پر ذبح ہو گیا ہو تو وہ حرام ہے اور اسے سے متعلق کافی تفصیلی گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے تو جو چیز حلال ہے وہ سب کے لئے حلال ہے اور جو حرام ہے وہ سب کے لئے حرام بعض کے لئے حلال ہونا بعض کے لئے حرام ہونا یہ غلط ہے تو بعض جاہد مسلمان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطح کا کھانا صرف عورتوں کو یار مشریف کا کھانا صرف سیدوں کو کھلاتے ہیں بی بی پاک دامن کے نام کی نیاز دو خامد والی عورت کو نہیں کھلاتے یعنی جس کے آگے پیچھے دو نکاح ہوئے ہوں تو کونڈوں کا کھانا گھر سے باہر نہیں نکالتے برا سمجھتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں تو جو ظاہر ہے کہ شریعت میں نہیں ہیں لہذا یہ جہالتیں ختم ہونی چاہیے ہر بزرگ کی فاتحہ کا کھانا ہر مسلمان کھا سکتا ہے مرد ہو یا عورت میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک سو انتالیس اور علیم سو چالیس ہے اور بولے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 را ان قد وما بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو انہیں اللہ نے روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو بے شک وہ بہ کے اور راہ نہ پائی ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرمالیں اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے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 تو گزشتہ آیت کریمہ میں کفار کے جانوروں کی سواری وغیرہ کے متعلق ان کے اسائد کا ذکر تھا اب ان کے وہی وہمی عقیدے بیان ہو رہے ہیں جو ان جانوروں کے بچوں کے متعلق تھے کہ کفار ان بتوں کے نامزد جانوروں کے پیٹ کے بچوں سے کیا معاملہ کرتے تھے غرض یہ کہ ان کی چند و کفریات کے بعد ایک اور کفری عقیدے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ربیہ اور مضر کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہتا اگر تو اسے زندہ دفن نہ کر دے تو تو مجھ پر حرام ہے تو یہ عورت نفاذ سے فارغ ہو کر اپنی سہیلی عورتوں کو لے کر جنگل جاتی وہ تمام عورتیں باری باری سے اسے اپنی گودوں میں لیتی جب یہ دستور پورا ہو جاتا اور قبر پہلے سے تیار ہوتی تھی تب ماں اپنے ہاتھ سے اسی بچی کو قبر میں رکھتی پھر سب مل کر اس پر مٹی ڈال دیتی تاکہ کوئی ان کا داماد نہ بن سکے حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جا حلیت میں بعض غریب لوگ اپنے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے فاقے کے خوف سے اپنی لڑکیاں زندہ رکھتے جو جوان ہونے پر فروخت کر دی جاتی تو یہ آیت کریما انہیں کے متعلق نازل ہوئی جس میں ان کی اسی حرکت کا ذکر کیا گیا ہے اللہ اللہ تو اس آیت مبارکہ میں کفار عرب کے چند ایب بیان کیے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 کہ بخیرا صاحبہ یہ جانوروں کے مطلب عمروں کے لحاظ سے ان کے نام ہیں تو ان جانوروں کو حلال جانوروں کو سب کے لیے حرام سمجھتے ہیں اور ان کے پیٹ کے زندہ بچوں کو اپنی عورتوں پر حرام جانتے ہیں یہ لوگ عقیدت بھی گمراہ ہیں عملن بھی بہکے ہوئے ہیں یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیو عورت مرد عربی اجمی غریب امیر میں اپنی طرف سے فرق کرنا طریقہ کفار ہے اسلام میں ان وجود سے تفریق بالکل نہیں اسلام میں فرق ہے مومن و کافر میں عالم و جاہل میں نیک و کار اور بدکار میں جنتی دو میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ پھر ان لوگوں میں بھی فرق غذا وغیرہ میں نہیں بلکہ مراتب اور دراجات میں ہے اس لیے جو شخص ان میں اس قسم کی تفریق کرے وہ کفار عرب کے قدم پر چلتا ہے خدا جب کسی بندے کا دین لیتا ہے تو دیکھو کفار عرب جانوروں حتہ کے کتے بلوں کو پالتے تھے مگر اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتے تھے عورت کے حمل میں جب جان پڑ جائے تو اسے گرانا حرام ہے تو یہ بھی قتل اولاد ہے جان پڑنے سے پہلے ضرورت شرعی کی بنا پر گرا دینا جائز ہر چیز بذات خود حلال پھر جسے اللہ تبارک جل اللہ تبارک جلہ جلال ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما دے تو حرام ہوگی اور جن سے خاموشی ہے تو وہ حلال ہے الحمد الحمدللہ الحمد تو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں یا کھیتوں یا دانہ پھل وغیرہ کو حرام سمجھنا یہ جہالت اور مطلب جہالت بھی ہے بے دینی بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے مطبوحہ جانور کے پیٹ میں اگر زندہ بچہ نمودار ہو تو اس کو ذبح کر کے کھانا جائز اور بچہ پورا نکلے مگر بے جان تو اسے کھانا حرام دیکھو ارا صاحبہ جنین پیٹ کا بچہ کو حلال جاننے پر سخت اتاب فرمایا یعنی جیسے کفار کی دیگر بد رب کی اتاب کا باعث تھیں ایسے ہی پیٹ کا مردہ بچہ حلال جاننا بھی باعث اتاب تھا تو یاد رکھیے مضبوحہ جانور کے پیٹ میں اگر زندہ بچہ نکلے تو اسے بھی ذبح کرایا جائے وہ بال حلال ہے اور اگر کچا بچہ نکلے جس کے سارے اعضاء مکمل نہ ہوئے ہوں تو وہ بال حرام ہے لیکن اگر بچہ مکمل بن چکا ہو مگر جان نہ پڑی ہو تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حرام یایت مبارکہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے تو بہرحال جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے اور اپنے کو گناہ جانے وہ گناہگار گار ہے مگر گمراہ یا پھر نہیں کہ اس کا عمل برا ہے سمجھ کر کرے اور اپنے کو اس پر نکوکار سمجھے بدعقیدگیوں کو خدا رسی کا ذریعہ جانے تو وہ گمراہ یا کافر ہے ایسے کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَنَخْلَ وَالزَّرْعَ من مختلی مری وال یو مصرفین پر جمع کنزلیمان اور وہ ہی ہے جس نے پیدا کیے باغ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 یہ آیت مقدسہ 141 نمبر ہے سورہ انعام شریف میں اللہ تبارک و تعالی جلا جلال نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا پچھلی آیت میں کفار کی غلط تقسیم کا ذکر جو وہ اپنی پیداوار میں کرتے تھے کہ کچھ اللہ کے نام پر کچھ بتوں کے نام پر اب پیداوار کے مبدا کا ذکر ہے کہ سارے باغات کھیتوں کو پیدا فرمانے والا رب ہے تو رب کے سوا کسی نے پتہ پھول پھل پیدا نہیں کیا پھر یہ شرقا پیداوار میں رب کے شریک کیسے ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہاں اپنی شان بیان فرمائی ہے اور درس یہ ہے کہ دنیا میں فرما بردار تین قسم کے ہیں لالچ سے اطاعت کرنے والے ڈر سے کرنے والے اور اسی طرح قرآنی آیات بھی مختلف ہیں بعد میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے اور بعض میں اخروی نعمتوں کا تذکرہ ہے بعض میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے لالچ والوں کے لیے وہ آیات ڈر والوں کے لیے یہ آخری آیات اور بعض میں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے یہ محبت والوں کے لیے ہے یہ اور اگلی آیتیں پہلی قسم کی ہیں جن میں لالچ والوں کے لیے نصیحت ہے تو اس آیت مبارکہ کے آخری حصے کی وہ تفسیریں ہیں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 اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو اپنے تنا پر کھڑے رہتے ہیں ایک بار بو دیے جائیں تو سال ہا سال پھل دیتے ہیں کھیتیاں پیدا فرمائیں کہ جو اگرچہ زمین پر کھڑی تو رہتی ہیں مگر ہر سال بوئی کاٹی جاتی ہیں قرض یہ کہ دو قسم کے باغ بنائے ہیں اور دو قسم کے کھیت یہ چار قسم کی پیداوار پیدا, پیدا فرمائیں ان باغوں کھیتوں کے پھل دانے رنگت جسامت نا مزے میں مختلف ہیں کہ درخت پتے یا مگر پھل بالکل کہ اس کا پھل پیدا ہوتے ہی کھا سکتے ہیں کچا ہو یا پکا اور تاکیدی حکم ہے کہ ان پھلوں کے ٹوٹنے اور دانوں کے گاہنے کے دن ان کی زکوٰۃ ادا کرو سال بھر رکھنے کا انتظار نہ کرو اور نہ اور کسی قسم ادا کرو سارا خیرات کر کے اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بھوکا نہ مارو یہ اطراف اور زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو یاد رکھیے کہ باغات اور کھیتوں میں چند طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان کا ظہور ہے سارے باغ کھیت صرف زمین میں لگتے ہیں آگ پانی ہوا میں نہیں لگتے کیونکہ زمین میں اجز ہے انکسار ہے ایسے ہی معرفت الہی کے باغ صرف انسانی دل میں لگتے ہیں جن جنیات یا فرشتوں یا دوسری مخلوق کے دلوں میں نہیں لگتے زمین میں باغ و کھیت کسی کی کاشت سے لگتے ہیں گاس کانٹے خود رو ہیں ایسے ہی انسان کے دل میں معرفت کے باغ کسی اہل نظر کی نظر سے لگتے ہیں گناہ و غفلت وغیرہ تو خود بخود آتے ہیں خود رو ہیں کوئی زمین باغ و کھیت لگنے کے لیے پانی دھوپ سے بے نیاز نہیں یوں ہی کوئی شخص ایمان عرفان تقوی کے لیے نگاہ ولی سے بے نیاز نہیں اکثر اونچے درختوں پر چھوٹے پھل لگتے ہیں کمزور معمولی بیل میں وزنی اور بڑے پھل لگتے ہیں دیکھ لو آم اور کدو تربوز وغیرہ کا حال یوں ہی مسکینوں غریبوں پر رحمت الہی زیادہ ہوتی ہے بڑوں اور امیروں پر کم کمزور بیل بوٹوں کے باری وزنی پھل خود یہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کا بوجھ زمین اٹھاتی ہے ان کا تعلق بیل بوٹوں کے ساتھ ایک معمولی سے داغے سے ہوتا ہے یوں ہی جب اللہ تبارک کا تعالی کسی مسکین کو بڑا درجہ دیتا ہے تو اس کا بوجھ اس شخص پر نہیں ڈالتا اللہ اکبر تو اللہ تعالی کی سفتوں میں غور کرنا عبادت ہے درخت کا ہر پتہ کھیت کا ہر تنخواہ معرفت الہی کا دفتر ہے درختوں کے کچے پکے پھل کھیت کے کچے پکے دانے ہر وقت کھانا جائز ہے مزے دار ہوں یا نہ ہوں یا کیسا ہی مزہ کیوں نہ ہو ان میں حرام کوئی نہیں چیزوں میں اصلی حالت مباح ہونا ہے جس چیز سے شریعت منع نہ کرے وہ حلال ہے حرام کے لیے ممانعت ضروری ہے حلال کے لیے امر ضروری نہیں ہے کبھی امر صرف مباح کرنے کے لیے بھی آتا ہے ہر امر وجوب کے لیے نہیں دیکھو یہاں کی پیداوار میں سے ہم زکوٰ نکالنے سے پہلے بھی کچھ کھا سکتے ہیں اور کچے گدر یا پختہ پھل وغیرہ وغیرہ ہر پیداوار پر زکوات یعنی دسواں یا بیسواں حصہ دینا اشر کہتے ہیں اس کو یہ واجب ہے پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ اس کا پھل سال بھر تک رہے یا نہ رہے لہذا سبزیوں پر بھی زکوٰۃ ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے البتہ لکڑی گھاس بانس کی پیداوار میں زکوٰۃ نہیں اپنے گھر میں جو چیز بوئی جائے اس کی پیداوار میں زکوٰۃ نہیں اگر رہنے کے گھر کو باغ بنا دیا تو اس کی پیداوار میں زکوات ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھروں کی پیداوار میں زکوات کی معافی دی باغ کی پیداوار میں نہ دی پیداوار کی زکات کھیت کاٹنے پھل توڑنے پر واجب ہوتی ہے اپنے پاس ایک سال تک رہنا ضروری نہیں ہے ساری پیداوار کی زکات واجب ہے خرچہ وضاع نہیں کیا جائے گا پوری پیداوار پر زکوات واجب ہے بغیر زکات دیے اس میں سے کچھ لینا کسی کو دینا حرام پہلے زکوات نکال دو پھر تقسیم کرو یا کسی کو دو یا اپنے گھر میں رکھو اپنے بچوں بیوی بی کو بھوکا رکھنا ساری پیداوار خیرات کر دینا بھی صحیح نہیں تو یہ اصراف ہے اور اصراف جو ہے وہ منع ہے اور اسی طرح یہ بھی مطلب جی وہ میں نے ارج کیا نا کہ یہ اشر کا مسئلہ مطلب ہے مطلب جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی دیا جاتا ہے یا جن پر بارش کے ذریعے پانی آتا ہے ان میں دسمہ اور بیسواں حصہ ہوتا ہے تو دو طرح کی زمینیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس کے حساب سے اور یہ بھی جن کی فصلیں ہی ہوتی ہیں ان کا حساب کتاب جنہوں نے گھروں میں اپنی کیاریاں بنائی ہوتی ہیں یا چند سبزیاں اپنے گھر کے سہن میں لگا دیتے ہیں ان پر یہ اوشر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اچھا تو سونے چاندی تجارتی مال کی زکات میں اور پیداوار کی زکوات میں چند ترے فرق ہے اور ان جی پھر انشاءاللہ مسئلہ کرتا ہوں سونے چاندی تجارتی مال کی زکات میں اور پیداوار کی زکوات میں چند طرح فرق ہے ان زکواتوں میں نصاب شرط ہے نصاب سے کم پر زکات میں اگر پیداوار کی زکات میں نصاب نہیں ہر تھوڑے بہت پر زکات ہے زکاتوں میں سال گزرنا شرط ہے پیداوار کی زکات میں یہ شرط نہیں پھل ٹوٹتے ہی کھیتی کرتے ہی یہ زکوات فرض وہ زکاتے صرف آکل بالغ پر فرض ہیں مگر پیداوار کی زکوات نابالغ بچے دیوانے پاگل پر بھی فرض ہیں ان زکاتوں میں قرض کاٹ دیا جاتا ہے پیداوار کی زکوات میں قرض نہیں کاٹا جاتا مقروض پر بھی دینا فرض ہے اور ان کی زکاتوں میں حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جو حاجت اصلیہ سے بچے اس پر زکوٰۃ فرق وہ زکاتیں سال میں صرف ایک بار ضروری مگر پیداوار کی زکات میں یہ رعایت بھی نہیں اگر سال میں چار فصلیں لی جائیں تو ہر فصل کی زکات دینا پڑے گی یہ تمام فرق ایک لفظ سے معلوم ہوا ان زکاتوں کی مقدار چالیسواں حصہ ہے مگر پیداوار کی زکات دسواں حصہ یا بیسواں ان زکتوں سے چگنا یا دگنا وجہ ظاہر ہے کہ وہ زکاتیں محض عبادت ہیں مگر پیداوار کی زکات عبادت بھی ہے اور ایک طرح کا ٹیکس بھی ٹیکس میں وہ رعایت نہیں ہوتی وہ محض عبادت میں ہوتی ہیں تو بہرحال پھر اس میں اور بھی مسئلے مسائل ہیں لیکن تب یہ مسائل بہرحال کافی ہیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِين ترجمائکاً ظُلِمَان اور مویشی میں سے کچھ بوج اٹھانے والے اور زمین پر بچے کھاؤ زمین پر بچھے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ بے شک تمہارا سری دشمن ہے ازواج من ومن المعز قل ام عليه ارحام ان انتم ایک جوڑا بیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا مادہیں یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو یہ دو آیتیں ہیں آیت نمبر 142 اور 143 دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ آپ سماج فرما لیں رب پاک ارشاد فرما رہا ہے اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور زمین پر بچھے کھاؤ اور اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ بے شک تمہارا سری دشمن ہے آٹھ نر و مادا ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا مادائیں یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو پچھلی آیات میں دانے اور پھل پیدا فرمانے کا ذکر تھا اب گوشت دودھ وغیرہ پیدا فرمانے کا ذکر ہے یعنی روٹی کے ذکر کے بعد سمجھ لیں کہ سالن کا ذکر ہے چونکہ روٹی مقصود ہوتی ہے سالن تابع میز روٹی پہلے ہوتی ہے سالن بعد میں اس لیے ان چیزوں کا ذکر باغ کھیت کے بعد فرمایا گیا لیز کھیتوں باغوں میں انسان کبھی کبھی جاتا ہے مگر جانور تو اکثر کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے اس لیے باغوں کھیتوں کے بعد جانوروں کے ذریعے اپنی معرفت جو ہے وہ کروائی تو شان نزول کے طور پر مفسرین کی رام نے مطلب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب اسلام نے کفار عرب کی مذکورہ بالا بے قاعدگیوں کی پرزور تردید فرمائی جو وہ جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق کرتے تھے کہ فلاں فلاں جانور فلاں پر حرام فلاں جانور حلال فلاں پر حلال تو کفار کی ایک جماعت جس کا سردار مالک ابن حضور اکرم علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مالک اب نے کہا کہ آپ ان جانوروں کی حلت و حرمت مٹا رہے ہیں جو صدیوں سے ہمارے باپ دادے مانتے چلے آئے ہیں بزرگوں کی رسمیں مٹانا بری بات ہے آپ تو باپ داداؤں کے نام ان کے کام روشن کریں انہیں مٹاتے کیوں ہیں تو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے عقلی والے قانون مٹا دینے چاہیے جانوروں کی حلت و حرمت شریعت اور نبوت کے ذریعے ہونی چاہیے تم نے محض اپنی عقل سے کر ڈالی اور اس بے قاعدگی سے کی جسے عقل سلیم, سلیم قبول نہیں کرتی بلا بتاؤ تو ایک ہی جانور مردوں کو حلال ہو عورتوں کو حرام مر جائے تو سب کو حلال یہ کس قاعدے سے ہے اس میں وجہ ارمت کیا ہے نر ہونا یا مادہ ہونا یا ماں کے پیٹ میں رہنا جو وجہ بھی ہو جہاں یہ وجہ موجود ہو وہاں یہ حکم بھی ہونا چاہیے تو وہ حیران رہ گیا تو فرمایا جواب کیوں نہیں دیتا وہ بولا کہ لاجواب بات کا جواب کیا دوں تو میرے اقالصلاسلام کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ اکبر تو ان لوگوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمارے باپ داداؤں کا نام روشن کریں مٹائیں نہیں حضور علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نیک کام روشن کیے جاتے ہیں اچھی رسمیں باقی رکھی جاتی ہیں برے نام بری رسمیں مٹانے ہی چاہیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تو دوسرا خلاصہ یہ تھا کہ سارا رب اس حرام و حلال کا قائل ہے صرف آپ تنہا انہیں برا کہتے ہیں لاکھوں کی رائے کے مقابل ایک رائے نہیں مانی جا سکتی تو حضور علیہ السلام کے جواب علی کا خلاصہ یہ ہوا کہ لاکھ اندے ایک رستے کو سیدھا کہیں اور ایک آنکھ والا اسے ٹیڑھا کہے تو آنکھ والے کی بات قابل قبول ہوگی عقل اندھی آنکھ ہے وہی اِلا ہی نور ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے جیسے ہمارے کھانے کے لیے باغات کھیت نباتات پیدا فرمائے یوں ہی کھانے کے لیے جانور پیدا کیے جن میں سے بعض وہ ہیں جو ہماری سواری بوجھ لادنے کے کام بھی آتے ہیں جیسے اونٹ اونٹنی بیل وغیرہ اور بعض اس کام کے نہیں جیسے بکری مرغی وغیرہ یہ سب جانور حلال ہیں اللہ نے ہماری روزی کے لیے بنائے ہیں لہٰذا انہیں حلال جانو کھاؤ شیطانی خیالات ابلی سی یاد کے پیچھے نہ چلو کہ بلا وجہ ان میں قید لگا کر بعض کو حلال جانور بعض کو حرام وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں ہیلے بہانے سے حلال روزی سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے آٹھ جوڑے پیدا فرمائے بیڑ میں سے دو نر اور مادہ بکری میں سے دو نر مادہ بتاؤ اگر ان میں سے بعض حرام ہیں تو ان کی حرمت کی وجہ کیا آیا نر ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے یا مادہ ہونا یا مادہ کے پیٹ سے پیدا ہونا تو یہ تینوں باتیں غلط ہیں نہ ہر نر حرام ہوتا ہے یا ہر مادہ حرام ہوتی ہے یا نر و مادہ دونوں ہی سارے کے سارے آرام ہوتے تم ان میں سے کوئی بات نہیں مانتے بعض نروں کو آرام کہتے ہو بعض کو حلال اگر تم سچے ہو تو ہمارے سوال کا جواب علم سے دو اس حرمت کے لیے قاعدہ و قانون بیان کرو صرف باپ داداؤں کی تکلیف سے بات نہ کرو اور یقیناً تم سے کوئی قاعدہ بیان نہ ہو سکے گا لہذا جان لو کہ تم اس عقیدے میں غلطی پر ہو تمہاری کسی چیز کو حرام کر دینے یا بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی یہ سب چیزیں حلال ہیں انہیں کھاؤ تو بہرحال آٹھ جوڑوں میں سے چار جوڑوں کا ذکر تو یہاں ہو گیا ہے بیڑ بکری بیڑ بیڑا بکری بکرا اور چار کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اونٹ گائے وغیرہ تو بہرحال اس میں حرام حلال جانوروں کی تفصیل تو گزر چکی ہے اور اس میں زیادہ مطلب جو ہے وہ درخت کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے جو باقی چار جانور ہیں وہ اگلی آیت مقدسہ میں بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 144 میں لیکن انشاءاللہ تبارک اللہ اس سے متعلق درس ہم کل سماعت فرمائیں گے تو آیت نمبر 144 سے متعلق درس انشاءاللہ اللہ کل پاکستان کے وقت کے مطابق پونے نو بجے انشاءاللہ شاء بیان ہوگا بلکہ کل تو جمعرات ہے غالباً تو جمعہ کو انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی قبول فرمائے یہ جو چند آیات سے متعلق تفسیر بیان کی ہے غلطیاں معاف فرمائے اللہ تعالی اور اللہ رب العزت ہمیں پرانے پاک کی تعلیم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے خلاف کے ساتھ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین, آمین وما علینا مختصر سی ناز شریف پلے کر دیں کوئی بھی بھائی تشریف لائیں چند اشعار پر مشتمل مختصر سی ناز شریف پلے کر دیں اور جب ہم ہینڈ ریز کریں تو پھر ہمیں مائک دیجیے گا ہم انشاءاللہ شاء فق بھی دیں گے انشاءاللہ کوئی بھائی مائک پر آ جائیں ہینڈ ریز کریں جو بھائی بھی آنا چاہیں کوئی بھائی بھی تشریف لے آئیں اگر میری آواز سن رہے ہیں تو کوئی بھائی بھی تشریف لائیں جلدی کریں کوئی بھائی بھی ہینڈ ریز کریں جی جزاک اللہ ساوت اسلامی والا بھائی ناشری علے کر دیں